اور بے شک ہم نی سموید کی طرف ان کے ہم قوم سالے کو بھیجا کہ اللہ کو پوجو تو جب ہی وہ دو گرو ہو گئے جھگڑا کرتے